السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد, واشهد ان لا اله الا وحده لا شریک له واشهد ان محمدن عبده ورسوله المبعوث رحمۃ للعالمین صلوات الله وسلام علیه و علی آله و علی اصحابہ ومن اتبع بهذه واستن بسنته الی یوم الدین ربنا لا قلوبنا بہت الکرما کا من ربن الف الرحیم ربرحل صدری ولی عمری وحلو قطم السان قولی سبحان کل مولانا اللّہ الن کام الحکیم اللہ منفا نعیم المطن وفا وزن وزز و مکرم محترم سامعین ناظرین عقید واسطیہ کی شرع میں صابق رام کے فضائل ان کے مناقب اسلام کے تئیں ان کی خدمات ان کے کارنامے اور ان کے حقوق ان تمام چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے چل رہا ہے آج کے درس میں ان کے حقوق میں سے ایک اہم حق انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے امت مسلمہ پر جو اہل ایمان ہیں جو مسلمان ہیں ان پر رہتی دنیا تک صحاب کرام کے بہت سارے حقوق ہیں جیسے ان سے محبت کرنا ان کی اقدار ان کی پیروی کرنا ان کا ذکر خیر کرنا اور ان, ان کا دفاع کرنا جو ان سے دخ رکھے ان سے بخت رکھنا ان کے راستے کی پیروی کرنا ان کے طریقے پر چلنا جو ان سے نفرت کرے ان سے بخت رکھے ان سے نفرت کرنا ان سے بخت رکھنا یہ سب صحابہ کرام کے حقوق ہیں امت مسلمہ پر انہیں میں سے ایک بڑا حق یہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے کہ صحابہ کرام کے درمیان آپس میں جو اختلافات ہوئے یا جو اندرونی فتنے پیدا ہوئے اور جس کے نتیجے میں صحابہ کرام کے آپس میں ایک دو جنگیں ہوئیں ان جنگوں کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے اس کے تعلق سے ہمیں کیا بات کرنی چاہیے آج جو ہم پڑھیں گے آج کے درس میں انشاءاللہ اسی کے تعلق سے امام رتمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یوم سے کون اما صحابہ کی صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے جو اختلافات ہوئے آپس میں جنگیں ہوئیں ان کی ان کے تعلق سے اہل سنت جو اہل ایمان ہیں وہ اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں سکوت اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے ہیں اور یہ ایسا اصول ہے جس پر تمام صالحین کا اتفاق ہے کہ صحاب کرام کے آپس میں جو جنگیں ہوئیں یہ جنگوں کے بارے میں ہمیں اپنی زبان خاموش رکھنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ جو جنگیں ہوئیں آپس میں جو اختلافات اشتہاد کی بنیاد پر ہوئے تھے اور جب مستحد اشتہاد کرتا ہے تو ہر حال میں اجر کا مستحق ہوتا ہے یا تو دو اجر کا مستحق ہوگا یا تو ایک عجر کا مستحق ہوگا اگر اس کا اشتہاد ثواب کو پہنچا درست ہوا اس کا اشتہاد تو اس کو دوہرا اجر ملے گا اور اگر اس کا اشتہاد خطا کر گیا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر دے گا اللہ کے سلی اللہ علسمی حاکم فاص فلاح وجران وہ ادا اختہ فلح اجنوا سے بخاری کی روایت کہ کی جب حاکم اشتہاد کرتا ہے اور درست کو اس کا اشتہاد پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دو اجر دیتا ہے اور اگر غلطی ہو جائے ثواب کو نہیں پہنچا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر دیتا ہے محنت کا اجر جیسے مثال کے طور پر مائیک اگر مائیک خراب ہو گیا ایک آدمی آتا ہے بنانے کے لیے دو منٹ چار منٹ لگاتا ہے محنت کر رہا ہے اس کی کوشش ہے کہ مائک صحیح ہو جائے لیکن نہیں صحیح کر پائے مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے تو اس نے ایک دو منٹ چار منٹ جو محنت کی ہے کیا یہ محنت کی اس کی رائے نہ چلی جائے گی نہیں اللہ تعالیٰ اس کو آزر دے گا بشرط کہ وہ اس کے بارے میں جاننے والا ہو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اس, اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے وہ آ کر کے اس کو بنانا شروع کر دے تو اور خراب کر دے گا وہ ایسے ہی دین کے معاملے جو مشتحد ہے وہ اشتہار کرے گا تب یعنی کہ سب لوگ اشتہار کرنا شروع کر دیں کہ بھئی اشتہاد کرو صحیح ہو گیا تو دو ملے گا نہیں ہوگا تو ایک ہزار تو ملے گا ہی سب بڑے بڑے مشتد پیدا ہو جائیں جیسے ہر گلی نکڑ پر مشتحد اور مفتی نظر آتے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے فتوی دیں گے بڑے بڑے علما سے پوچھیں گے فتویٰ نہیں دیں گے کہیں گے بات بتاتے ہیں لیکن فوراً سوال ختم نہیں ہوگا کہ جواب سامنے آپ کے حاضر ہو جائے گا تو ایسا اشتہار نہیں اشتہاد کی شروع ہیں وہ ساری شرطیں ہوں گی تب انسان اشتہاد کرتا ہے ایسا نہیں جو چاہے آدمی اشتہاد کر دے فتوا دینا شروع کر دے یہ نہیں اسلام کے اندر تو اگر انسان کوشش کرے گا اور اس کے اندر اس کی صلاحیت موجود ہے اور حق کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا دے گا تو مثال دے رہا تھا مائی کی نہیں بنا سکا وہ دوسرا آدمی اس نے بنا بھی دیا اس نے بھی محنت کی لیکن محنت کے ساتھ ساتھ اس نے صحیح بھی کر دیا اب دو اجر کا مستحق ہو گیا وہ ایک محنت کرنے کا اور ایک دوسرے اس کو صحیح کرنے کا وہی معاملہ دین کا بھی ہے کہ اگر انسان واقعی مشتد ہے اس کے اندر علمی اور صلاحیتیں ہیں لیاقت موجود ہے مہارت موجود ہے شریعت کا علم ہے مہارت ہے قابلیت اور صلاحیت ساری چیزیں موجود ہیں اور اس کے بعد نصوص نہیں اس کے تعلق سے اس کے تعلق سے کوئی واضح حکم شریعت کے اندر موجود نہیں ہے حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر اشتہاد کی ضرورت ہے تو اس میں اشتہاد کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ عجر دے گا حران میں تو صحاب کرام کے جو آپس میں اختلافات یا جنگیں ہوئی جیسے جنگ جمل ہوئی جنگ صفین ہوئی امیر معاویہ اور علی خلیف راشد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفظۃ اللہ بن عبید اللہ اور عزبیر بن عوام جو جمل ہوئی تھی سن چھتیس ہجری کے اندر وہ جو جنگ ہوئی سب اشتہاد کی بنیاد پر تھا وہ سب کا مقصد تھا حق پر پہنچنا سب کا مقصد تھا ظالموں سے بدلہ لینا سب کا مقصد تھا مسلمانوں کے خون کی حفاظت سب ہی چاہتے تھے لیکن سب کا اشتہار درست نہیں ہو سکتا ہے تو اگرچہ ان کا اشتہاد مان لیے درست نہیں ہوا تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایک تجرب دیتا ہے تو ان کے جو بھی جنگیں ہوئیں آپس میں وہ ساری کی ساری اسی معاملے کے اندر ہیں کہ ان کو اللہ ابامن ہر حال میں اجر دیتا ہے یا تو ایک عجر ملے گا ان کو یا تو دو عجر ان کو ملے گا کیونکہ وہ صحابہ کرام ہیں لہذا یہ عقیدہ یہ منحج اور یہ وصول ہے ضابطہ ہے متفقہ تمام مسلمانوں کا جو اہل اسلام ہیں البتہ جو اہل بدعت ہیں خوارج ہیں روافذ ہیں منافقین ہیں ظاہر بات یہ ان کا منہجا ان کا عقیدہ نہیں ہے وہ تو صاب کرام گالیاں دیتے ہیں صاب کرام صنفت کرتے ہیں صاب کرام سے بغض رکھتے ہیں یہ ان کا منہجا عقیدہ نہیں ہے یہ بات ہو رہی جو اہل سنت ہیں جو اہل سنت ہیں سلب صارحین کے نقشے قدم پر چلتے ہیں مسلمان ہیں جو اہل ایمان ہیں ان کی بات ہو رہی جو رافضی اور شیعہ اور خواری جو اس طرح کے لوگ ہیں منافقین ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے تو اس پر تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے جب بھی ایسی بات ہو تو اس کے تعلق سے انسان کو اپنی زبان خاموش رکھنا چاہیے کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں آپ کے لیے نہ اس میں کوئی آپ کے علم میں اضافہ ہے نہ کوئی اور فائدہ آپ کے لیے نہ آپ کے عمل کے اندر کوئی اضافہ ہونے والا اور صلی اللہ کے اصول حدیث ہے کہ حسن سائن مرے ترک مالا یعنی جو چیز انسان سے متعلق نہ ہو اس کو انسان چھوڑ دے اس کے اسلام کی خوبی میں سے ہی اللہ تعالیٰ ہم سے ان کے بارے میں نہیں سوال کرے گا ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گئے قیامت کے دن کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے یا امرواویہ حق پر تھے حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے یا ہفتے علی رضی اللہ حق پر تھے اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے قیامت کے دن سیرت کے اندر آتا ہے کہ امام محمد بنحبل رحمت کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے صاحب کرام کے جنگوں کے اختلافات کا ذکر کرنا شروع کر دیا امام محمد بنحبل نے اپنا چہرہ پھیر لیا دوسری طرف کر لیا اور یہ آج پڑھی تل کا امت ان کا خلط للہ ما کسبت والا مولا تال اما کا یہ امت گزر چکی ہے انہوں نے جو کیا اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا اگر کسی نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کا بدلہ سدا دے گا اس کو اور جو حق پر تھے اسلام کے لیے کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر بدلتا فرمائے گا اور تمہیں تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا تو امام محمد بحم الرحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور اسے کوئی گفتگو نہیں قرآن کی شاید کو پڑھ دیا کا یہ تمہارے سوال کا جواب کہ امام محمد الحمد الرحمۃ اللہ علیہ کو نہیں معلوم سب کچھ معلوم دا. کتنے بڑے عالم امام احمد اللہ علیہ بہت بڑے امام مشتد اور فقیر امام محمد الحمد الرحمۃ اللہ علیہ لیکن انہوں نے کی شاید کو پڑھ کر کے اپنا چہرہ ادھر پھیر لیا تو یہ اہل سنت اور جماعت کا آج رافدی اور خارجی اور ہمارے شیخ ابو زحی صاحب کہتے ہیں وہ پھیٹے والا وہ کہتا ہے کہ سب لوگ چھپاتے ہیں اب انجینئر مرزا علی یا جو پلمبر مرزا علی مرزا کہ جو ہے وہ چھپاتے ہیں سارے لوگ یہ لوگ نہیں بتاتے ان تمام چیزوں کو ارے بھائی ان تمام چیزوں کو بتانے کی ضرورت کیا آپ کو کیا اسے کوئی فقہ کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کیسے کوئی عقیدہ ثابت ہو رہا ہے کیا ایسے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے یا آپ کے عمل میں یا اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے بارے میں سوال کریں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا آپ کے بارے میں جو چیز گزر گئی گزر گئی گھر میں اختلاف ہوتا ہے بڑے لوگوں کا تو کیا بچے ان اختلافات کے اندر پڑھتے ہیں وہ تو سب سے بڑے ہیں کائنات میں انبیاء کی بات سب سے بڑے ہیں سابق کرام ان کے درمیان جو کچھ ہوا ان میں ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے گھر میں اختلاف ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں والدین کے اندر یا اس طریقے سے لوگوں میں تو چھوٹے چھوٹے بچے کیا ان اختلافات کے اندر پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں اور کیا ان اختلافات کو آدمی جا کر کے باہر بیان کرتا ہے گھر میں لڑائی ہوگئی یا بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور کوئی بات ہو گئی تو کیا آدمی آ کر روڈ پر رو بیان کرتا ہے کتابیں لکھتا ہے اس کے تعلق سے منبر پر خطبہ دیتا ہے درس دیتا ہے کہ آج میری اور بیوی کا بہت بڑا جھگڑا ہو گیا آج ہمارے بھائی کا اور ہمارا جھگڑا ہوا والدین سے ہمارا بہت جھگڑا ہوا بہت لڑائی ہوئی کیا کوئی بیان کرتا ہے جب آپ اپنے اختلافات کو باہر نہیں بیان کرنا چاہتے ہیں تو صحاب کرام کے درمیان جو ہوا ان کو بیان کرنے سے کیا فائدہ جو صحاب کرام تو بہت مقدس لوگ ہیں بہت افضل لوگ ہیں امبیا کے بعد انہیں کا مقام مرتبہ تو اپنے بارے میں ہم خاموش رہتے ہیں اپنے اختلافات کو نہیں بتاتے یقیناً نہیں بتانا چاہیے اس کو چھپانا چاہیے انسان کو تو اسے صحاب کرام کے بارے میں بھی جو کچھ ہوا انسان اپنی زبان پر تار لگائے ان کے بارے میں سکوت اختیار کرے خاموشی اختیار کرے یہ تمام اہل سنت الجماعت کا تمام سلفس عالین کے اس بات پر اجماع ہے اللہ کے سرس والسم کے دیس ہے فضا ذکر اسحابی جب میرے صحابہ کے بارے میں کوئی برائی بیان کرے تو اپنے زبان پر کنٹرول کر لو مت کچھ کو ان کے بارے میں کیوں اس لیے کہ اگر آپ برائی بیان کرتے ہیں صحابہ کی تو قرآن نے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں قرآن نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں حدیث میں اللہ کے سل ان کے فضائل مناقع بیان کیے ہیں اور آپ برائی بیان کر رہے ہیں تو آپ کی بات سچی ہے تو قرآن و حدیث کی بات سچی ہے یا تو قرآن سچا ہے یا تو آپ سچے ہیں آپ برائی بیان کر رہے ہیں صحابہ کے قرآن میں اللہ منعقد فضائل بیان کے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ان کی مغفرت کر دی اللہ ان سے راضی ہوگئے اللہ تعالی سے راضی ہو گئے اللہ رب ان کے طریقے کو پرانے کا باقاعدہ حکم دیا اللہ ان کو معیار بنا دیا ہدایت کا ایمان کا دینداری کا تقوی کا پرہیزگاری کا تمام چیزوں کا اور آپ ان کی برائی بیان کر رہے ہیں تو آپ سچ ہیں تو قرآن سچا ہے آپ کی بات قرآن کے خلاف ہے لہذا کس کی بات لی جائے گی قرآن اور حدیث کی بات ہی ہماری بات لی جائے گی یا اس شخص کی بات جو صحابہ رام کے بارے میں جرے کرتا ہے صحابہ رام کی تنقید کرتا ہے ان کے بارے برائیاں بیان کرتا ہے نوز بلّہ ظاہر ظاہر بات تو قرآن کی بات لی جائے گی اس لیے اگر کوئی آدمی ان کے بارے میں جرے کرتا تو گوہے کی قرآن کی تقزیب کرتا ہے گوئے کی قرآن کو جھٹلا رہا ہو کیونکہ قرآن ان کے فضال مناقب سے بھرا پڑا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں ان کے فضال و مناقب کے تعلق سے تو اگر آپ ان کی برائی بیان کر رہے ہیں تو آپ گویہ کی قرآن کے خلاف بول رہے ہیں قرآن کو جھٹلا رہے ہیں حدیث کو جھٹلا رہے ہیں اس لیے جب صحابہ کا ذکر ہو تو بھلائی کے ساتھ ہونا چاہیے خیر کے ساتھ ہونا چاہیے ہفتے عمر میں عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ بہت امام عادل حکمراں گزرے ہیں بنو میاں کے وہ کہا کرتے تھے یا ان سے ایک قول جو ہے منقول ہے کہ تل کا دم دماغ ان کا فلاح ہو یہ انہا کہ ان جو خون بہا امت کا صحابہ کے درمیان اللہ نے میرے ہاتھ کو روک دیا محفوظ رکھا وہ انا اکرہ انک میشا لسان فیحا اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ اپنی زبان لت کر دو اللہ نے مارے ہاتھ کو محفوظ رکھ دیا ہم نہیں تھے اس وقت لہذا جب ہمارے ہاتھ محفوظ ہوگئے تو اپنی زبان بھی محفوظ رکھو اپنی زبان سے کچھ نہ کہو ان کے تعلق سے اس لیے بہت اہم اصول ہے صحابہ کے تعلق سے اور اسی طریقے سے اس کے پیچھے میں سے انسان کا انجام بھی خراب ہو سکتا ہے انسان کا اگر کوئی آدمی انہیں چیزوں کے پیچھے پڑا رہے جو صحابہ کے درمیان اختلافات ہوئے اور جو ان کے درمیان جو اس طرح کی باتیں ہوئیں تو انسان کا انجام بھی خراب ہو سکتا ہے دل میں ان کے تعلق سے کچھ حضرت پیدا ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے اور ان کے تعلق سے کوئی چیز انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے بہت خطرناک چیز ہے یہ صحابہ کے تعلق دل کے اندر کوئی چیز آنا غلط چیز آنا یہ بہت خطرناک چیز ہے اور جب آدمی اس کی چیزیں پڑھا رہے گا نا تو وہ چیز آٹومیٹک اس کے اندر آ جاتی ہے اب آپ دیکھیں کوئی آدمی ہو ایسا جو ہمیشہ اختلافات میں پڑھا رہتا ہو اور ٹوہ میں پڑھا رہے لوگوں کی ان کی بات وہاں جا کے کرے ان کی بات یہاں جا کے کرے ایسے آدمی کا تو کوئی مقام بھی نہیں رہتا ہے اور اس کے دل کے اندر پھر لوگوں کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے اور اس کے دل کے اندر نفرت ہی نفرت بیٹھ جاتی ہے اور اس کا انجام انسان کا انجام خراب ہو ہے اس لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے انسان کو جو صحیح باتیں ہیں پران و حدث اور صحابہ کے تعلق سے جو فضال مناقب ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں لہٰذا سے بھی انسان کا جو ہے یہ عقیدہ اس کا منحج اور اس کا انجام تمام چیزیں خراب ہو سکتی ہیں اور ایک بات اور بھی ہے کہ تاریخ جو روافظ ہیں ان لوگوں نے لکھی ہے اور تاریخ کے اندر ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں بیان کر دی اب آج آ کر کے کیسے آپ صحیح کر پائیں گے اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط نہیں کر سکتے ایک عالم پر پریشان ہو جاتا ہے حیران ہو جاتا ہے تو عام آدمی کیسے کر سکتا ہے اس لیے لوگوں کو اس کے تعلق سے اپنی زبان کو ہمیشہ خاموش رکھنا چاہیے ہاں اگر انسان کوئی بات کرتا ہے تو خیر کی بات کرے اور جو اصول ہیں ان اصول کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان بات کرے کبھی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کسی بھی صحابی کی گجرے ہو جائے یا ایک کو برحق ثابت کرنے کے لیے دوسرے پر انسان ظلم کر بیٹھے عام طور پر ایسے ہی ہوا کہ لوگوں نے کسی کو برحق ثابت کرنے کے لیے دوسرے صحابہ پر ظلم کر دیا یہ چیز نہیں ہونا چاہیے سب کے ساتھ انصاف سب کے ساتھ عدل سب کے ساتھ ایک معیار سب کے ساتھ ایک برتاؤ سب کے ساتھ ایک سلوک ہونا چاہیے ایسا نہ ہو جیسے جماعت اسلام والے کرتے ہیں یا مولانا محدودی صاحب نے کیا خلافت و ملوکیت کے اندر وہ تمام تاریخ روایتیں جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہیں ان تمام روایتوں کو لے لیا طلحہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کو لے لیا امر بناس کے خلاف ان کو لے لیا لیکن جب علی رضی اللہ عنہ کی بات آئی تو ان تمام روایتوں کو جھٹلا دیا کہ یہ تاریخ روایتیں ان پر اعتماد نہیں کر سکتے ارے بھائی جب علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے معیار بنایا ہے تو ہفتے عثمان ہفتے طلحہ سب کے بارے میں آپ کا معیار ہونا چاہیے کہ کسی بھی تاریخ روایت کو جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو صحابہ کرام کا جس سے کردار مجروح ہوتا ہم وہ روایت نہیں لیں گے کسی بھی صحابی سے متعلق ہو چاہے عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے چاہے علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کسی کے بھی تعلق سے ہو تو علی رضی اللہ عنہ کی بات آئی تو انہوں نے ان تمام روایتوں کو چھٹلا دیا کہ ساری روایتیں پرانا حدیث کے خلاف رض اچھی بات تھی ہے. لیکن وہی معیار حسط عثمان حسط بن معاویہ ہست عمر بن اور اس طریقے حسط مغیر بن شعبہ جن جن اور حسب و سفیان نظر الماجیہ کے والد تھے جن جن صحابہ پر نقد کیا جرح کی انہوں نے ان کی توہین ان کی تنقید کی ان تمام کے بارے میں بھی معیار ہونا چاہیے ان کو کہ تمام روایتیں قرآن کے خلاف ہیں صابق کرام کی تقدیس کے خلاف ہیں جائیداد ہم اس کو نہیں لیں گے لیکن انہوں نے دورہ معیار بنا لیا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تمام صحابہ ہمارے لیے عادل ہیں تمام صحابہ ثقا ہیں تمام صحابہ جنت کے حقدار ہیں اللہ ربان ہر صاحبی کے لیے کُ المباد اللّہ علیہ وسلام علی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے بڑا اونچا مقام ہے امیر وومن ہنستے امیر معاوی رضی اللہ عنہ سے ہستے طلحہ بن عبید اللہ سے زبیر بن عوام سے صاحب بن بقا سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ عجمین سب سے ان کا اونچا مقام ہے لیکن اونچا مقام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی دوسرے کی تنقید کریں کسی دوسرے کی توہین کریں آپ تاریخی روایتوں کو لے کر کے جائز نہیں ایسا کرنا تو جب بھی انسان گفتگو کرے تو عدر و کو باقی رکھتے ہوئے انسان ان کے بارے میں گفتگو کرے یہ دو دھاری تلوار ہے یہ صاحب کرام کی زندگی ان کی سیرت کبھی بھی انسان کی زبان پھسر سکے جب بھی انسان نکالے تو زبان سے خیر ہی بات نکالے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرے صحاب کرام کے تعلق سے ان کے منفی ان،, ان،, ان،, ان پر جڑے ہو یا ان کے منفی رویے کو لوگوں کے سامنے بیان کرے ہو یہ قطان ہمارے جائز نہیں ہے تو اسی بات کو انہوں نے بیان کیا کہ جو یہ سلب صالح ہے اہل سنت ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی زبانوں کو خاموش رکھتے ہیں اور جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ تاریخ ان لوگوں نے لکھی روافذ نے لکھی اور اس میں بہت ساری روایتیں آپ کو ملیں گی جو امیر معابیہ رضی اللہ علیہ کے خلاف یا امیر محاب رضی اللہ عنہ کے خلاف حفظ حضرت عمر بن بنآس اور اس طریقے سے اور دیگر صحابہ امیر ابو سفیان رضی اللہ تعالی تعالیٰ عم اللہ تعالی تمام صحابہ سلازی ہو ان تمام کے خلاف انہوں نے بہت ساری باتیں اس کے اندر لکھ دی اس لیے تاریخی روایتیں جھوٹی ہیں ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا اور اس میں اگر کوئی بات صحیح ہے تو اس کی تعویل کی جائے گی اور اس کی تعویل یہ کہ سب انہوں نے اشتہاد کی بنیاد پر کیا اور جب اشتہاد تھا تو اشتہاد کی صورت میں اللہ ابراہین ہر ایک کو اجر دیتا ہے یا دورے اجر کا مستحق ہوتا ہے کم سے کم ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے تو اس لیے تاریخی روایتوں میں پڑھنے کی بجائے ہمارے قرآن کافی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں کافی صحابہ کے اقبال تابعین اور سرفسارین کے اخبار صحابہ کے تعلق سے جو کچھ ہے کافی ہمارے لیے اب ہمیں تاریخ میں جانے کی ضرورت کیا ہے جھوٹے اور جو ہے جو روافظ اور خواہش تھے ان کی باتوں کو لینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے الحمدللہ ہمارے پاس صاف شفاف چشمہ موجود ہے اس سے آپ پانی لیجیے گدلے چشمے سے آپ کو پانی لینے کی ضرورت کیا ہے گدلے چشمے سے لیں گے ظاہر بات ہے بیماری ہوں گے اسے صحت انسان کی خراب ہوگی تو ایسے لوگوں سے لوگے تو آپ کا ایمان خراب ہوگا آپ کا عقیدہ خراب ہوگا آپ کا منحص خراب ہوگا اس لیے ایسے لوگوں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ للہ قرآن و حدیث صرف سارین کی کتابیں اور یہ سب ان کے اقوال ہمارے لیے کافی ہیں تو یہ بہت اہم اصول ہے جو امام ابن طیمہ رحمت اللہ بیان کیا ہے اس طریقے سے میں نے کہا کہ باقاعدہ علماء کا اجماع ہے سب نے یہ بات بیان کی ہے کہ صحابہ کے تعلق سے جو کچھ اختلافات ہوئے اپنی زبان کو خاموش رکھنا کچھ نہیں کہا ان کے بارے میں اور یہ کہنا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اشتہاد کی بنیاد پر کیا اور اللہ تعالی ان کو ہر حال پڑھ دیتا ہے امام ابن حقیق علعد بہت بڑے امام گزرے ہیں وہ بیان کرتے کہ مانو قلعہ فیما شجر ابین ہوں وقت اور جو کچھ بھی ان کے تعلق سے منقول ہے تاریخ کے اندر اور ان کے اختلافات کے تعلق سے فمن ہوا باطرین و کدیب ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو ایک دم باطل ہیں اور جھوٹی ہیں فما الطف تو جھوٹ کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی جھوٹ ہے وہ اور جھوٹی باتیں بیان کر انہوں نے لہذا اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی سب قرآن و حدیث کے خلاف ہے نہیں مان لیا جائے گا وہ ماکان اچھا اولنا ہوتا ویرن حسنا اور اگر کوئی بات اس میں صحیح ہے تو اس کی ہم اچھی تعویل کریں گے کیا اچھی تعویل کریں گے کہ انہوں نے اشتہار کی بنیاد پر کیا کیونکہ سب کے سب مخلص تھے نا اسلام کے لیے وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خون بہے انہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر اخلافات رہے ہمیشہ نہیں اختلافات کو دور کرنے ہی کے لیے ساری کوششیں کی تھی انہوں نے کہ اختلافات ختم ہو جائیں مسلمانوں کی تلوار نیام کے اندر آ جائیں وہ تلوار جو غیر مسلموں کے لیے اٹھتی تھیں غیر مسلموں کے لیے اٹھیں مسلمانوں کے لیے نہ اٹھیں یہ ان کا مقصد تھا سب سے بڑا تو اس کی تعویل کی جائے گی کہ انہوں نے اشتہاد کیا اور اشتہاد میں اگر غلطی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک دے گا لیکن ثنا علیہ اللہ سابق اس لیے کہ اللہ رب نے ان پر پہلے ہی تعریف کر دی ہے جب اللہ نے ان کی تعریف کر دی ہے تو ہمیں بھی ان کی تعریف کرنا یا تو اللہ تعالی سے ہم راضی ہی نہیں ہیں اللہ تعریف کر رہا اور ہم ان کی برائی بیان کر رہے ہیں تو اللہ تعالی سے گویا کہ ہم ناراض ہیں گویا کہ اللہ تعالی کے خلاف کر رہے ہیں تو اللہ ان کی تعریف کر دی پہلے ہی سے قرآن کے اندر نبی نے حدیثوں کے اندر تو پھر ہمیں اگر کوئی بات صحیح بھی ہے تاریخی طور پر تو ہم ان کی تعویل کر دیں گے ان چیزوں کی ان روایتوں کی اور کہ تعویل کریں گے تعویل یہ کریں گے انہوں نے کی بنیاد پر کیا بس اور اشتہاد کی بنیاد پر کیا تم کو ہر حال میں ایک اجر ملے گا ایسے میں ہم کرتبی فرماتے صحابہ ختون مختون میں ہی کسی بھی غلطی کو قطعی طور پر صحابہ کی طرف منسوخ کرنا ہمارے جائز نہیں ہے کانوک مشتحد کیونکہ ان سب نے اشتہاد کیا فیما فالو انہوں نے جو کچھ بھی کیا اشتہاد کی بنیاد پر کیا وہ ارا دلہ اراد اللہ اور ان کا مقصد اللہ کی رضا تھی اللہ کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا وہ کل لنا اما وہ سب کیسب ہمارے امام ہیں سب کے سب ہمارے امام ہیں پیشوا اور رہبر ہیں میں اللہ ابراہ ان کے طریقے کی اپنانے کی کا حکم دیا ہے کہ ان کے راستے کی پیروی کرنا ہے وقت اب بدنا بالکف اماں شجرا بے نہ ہوں اور ہم اپنی زبان پر کنٹرول کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر آپ زبان پر کنٹرول کرتے ہیں صحابہ کے تعلق سے ان کے جو آپس میں اخلافات ہوئے تو آپ اللہ تعالی کی عبادت میں ہیں عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہوتا ہے عبادت تو رکنے کا بھی نام ہے اگر کوئی آدمی شرک نہیں کرتا ہے اللہ کی عبادت میں ہے وہ اگر کوئی آدمی بدات اور خرافات نہیں کرتا اللہ تعالی کی عبادت میں ہے وہ اگر کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا غیبت نہیں کرتا خوری نہیں کرتا ہے اللہ رب الامن کے اپنے زبان کے ذریعے سے صحیح استعمال کے ذریعے اللہ عبامین کی عبادت کرتا ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں عبادت اللہ رب الامن کی کہ اپنی زبان پر ہم کنٹرول کر کے صحابہ کرام کے تعلق سے کتنی بڑی بات بتا رہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ رب الامن کی عبادت ہے یہ اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا اور صرف صحابہ ہی نہیں ہر وہ شخص جو دین اسلام کے اندر مستند اور معتبر ہے اور مسلمان ان کے علم اور ان کی تقوا ان کا تقوا ان کی دینداری کے قائل ہیں اور اس طریقے سے اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں ان تمام ائمہ کے بارے میں ہی چیز سب کے بارے میں یہ چیز ہے تو دور کی بات ہے کسی بھی عام انسان کی یا کسی نیک اور بزرگ انسان کی آ کر کی غیبت کرے برائیاں بیان کر جائے ہمارے لیے نہیں جائے جو تو صحابے کرام ہے وہ تو ان کا تو اور اونچا مقام بڑے بڑے ائمہ جو گزرے ہیں اب ان, ان کے بارے میں اگر کچھ اختلافات ہیں تو کیا ان اختلافات کو آ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں اس طریقے سے ان کے بارے میں آ کر کے برائیاں بیان کر نہیں جائز ہمارے لیے کسی کی برا بیان کرا جائز نہیں اللہ کی کو, کوئی آدمی ایسا ہے جس کی برائی آج بھی امت کو برباد کر رہی ہے اور امت کو بدعت و خرافات کے پیچھے لگا رہی ہے اور وہ وہ کے دائی تھے تو اسی صورت میں ان کی برائیاں بیان کی جائیں گی ان سے لوگوں کو تبدیل کیا جائے گا ان سے لوگوں کو روکا جائے گا جن سے مسلمانوں کو نقصان ہو دین کا نقصان ہو بدعات اور خرافات والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا جائے گا کیونکہ ان سے امت کو نقصان ہو رہا ہے لیکن جن سے امت کو نقصان نہیں صحابہ کرام نے تو اسلام کے لیے سب کچھ کیا قربانیاں دی جان شوار کر دیا اسلام کے لیے تو ان کے بارے میں برائی کرنا ظاہر بات یہ حرام ہماری جائز نہیں تو جب عام لوگوں کے بارے میں جائز نہیں ہے تو صحابہ کرام کے بارے میں کیسے جائز ہوگا وہ اللہ ناز کرم اللہ بھی ذکر اور جب بھی ہم ان کا ذکر کریں تو اچھا ذکر کریں لہر حرمت شہبہ ان کیونکہ ان کو صحبت کی فضیلت حاصل ہے ہمارے نبی کی صحبت کا شرف ان کو حاصل ہے وہ لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصب اور ہمارے نبی نے ان کو برا کہنے سے منع کیا ہے وہ انَ اللہ غر اللہ اللہ ان کو معاف کر دیا ہے وہ اخبرہ بردا ان اور اللہ نے خبر دیا ہم کو کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اللہ کو معلوم تھا نا کہ ہمارے نبی کو فات کے بعد صحابہ کے درمیان کیا کیا ہوگا کہ کی نہیں معلوم تھا اللہ کو معلوم تھا نا اگر کوئی عقیدہ رکھتا کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا مسلمان ہی نہیں کافر ہے وہ اللہ البامن تو ہر چیز کا علم ہے قیامت تک جو ہونے والی ہے جو ہوئی نہیں ہوئی سب کچھ ہر چیز کا علم اللہ البرامن کو تو اللہ کو معلوم تھا کہ صحابہ آپس میں جنگ کر لیں گے ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا صاحب اللہ رب العامن کو معلوم تھا اس کے باوجود اللہ رب اللہ ربرامن نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا اللہ ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا جب اللہ کو معلوم تھا کہ سب کچھ ہونے والا ہے اس کے باوجود بھی اللہ اور رب العامی نے ان کی مغفرت کا اعلان کیا تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی برائیوں کو بیان کرنے والے جب اللہ راضی ہو گیا تو ہمیں بھی راضی ہو جانا چاہیے اور ہمارے رات کے راضی نا راضی ہونے سے کیا فرق پڑے گا پوری دنیا ان سے اگر ناراض ہو جائے تو اللہ تعالی تو راض, راضی تھا نا ان سے اللہ ان سے خوش تھا لہٰذا وہ اہل ایمان ہے میں اہل ایمان کی بات کرتا ہوں روافظ خواہش منافقین کی بات نہیں کرتا جن کا منہج اور مزہ بھی ہے صحاب کرام کو برا کہنا صحاب کرام کو کافر کہنا ان پر لانت بھیجنا ان کی بات نہیں کرتا جو اہل ایمان ہوگا وہ اس فیصلے سے راضی ہوگا جب اللہ راضی ہے تو ہمیں بھی ان سے راضی ہونا چاہیے اگر راضی نہیں ہے تو اللہ پر ایمان میں خلل ہے قرآن پر ایمان میں خلل ہے نبی پر ایمان میں خلل ہے اگر اس بات سے انسان راضی نہیں ہے تو ہست امام قرطبی فرماتے ہیں ایسے ہی ابن اب زید سب بڑے بڑے امام ہیں دین اسلام کے معتبر مستند وہ اللہ عظکرحد البن صحابہ اللہ بسن ذکر ہم کسی بھی صحابی کا ذکر نہیں کریں گے مگر اچھائی کے ساتھ کسی بھی صحابی کا کوئی بھی جن کے لیے بھی صحبت ثابت ہوگی کہ صحابی بس یہ ہمارے لیے کافی ہے صحبت ملی گئی پل پار کر لیا انہوں نے خلاص کسی بخاری مسلم کے روایتوں کے بارے میں نا کسی بخاری مسلم کے اندر جو راوی گیا خلاص وہ سب کے سب قابل قبول ہیں کیونکہ پوری امت کے اجماع صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں کے صحیح ہونے پر لہذا اس میں جو راوی آ گیا وہ راوی سچا ہے قابل قبول ہے اس کی روایت ایسے ہی صحابہ جن کے بارے میں سہبت ثابت ہوگی پل پار کر گئے خلاص اس کے بارے میں کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے بارے معلوم کرنے کی کچھ ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ ان کی کر دی نبی نے کر کرتی تو فرماتا ہے کہ کسی بھی صحابی کا ذکر ہوگا تو خیر کے ساتھ ہوگا وہ امسا کو اما شجر بین ہوں اور ان کے درمیان جو لڑائی ہوئی جھگڑا ہوا اس سے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا خاموش رہنا وہ ان احق الناس اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں ائی التم صلیم احسن مخارض کہ ہم ان کے لیے اچھا محمل تلاش کریں وہ ادن نبیم احسن مزاحم اور ان کے بارے میں ہم اچھی گمان رکھیں ہر مومن کے بارے میں حسیندر رکھنے کا حکم دیا گیا تو صحابہ تو سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ ہم ان کے بارے میں زیادہ حسین در رکھیں اور ان کی بات کو اچھی تعویر کریں اچھی چیز ان کی بات کو پیش کریں جیسا کہ اس سے پہلے امام ابن تقیق علیت نے فرمایا کہ اگر کوئی بات صحیح طور پر تاریخ سے ثابت ہے تو اس کی ہم تعویر کریں کیا تعویر کریں گا اچھی تعویر کہ انہوں نے اشتہار کیا اشتہار کی بنیاد پر وہ کے مستحق ہے بس اسے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے لیے حسن نظر رکھیں اور ان کی جو بھی بات اگر تاریخی طور ثابت بھی ہوگی ان کے تعلق سے تو اس کے لیے ہم اچھا مہمت تلاش کریں اور اچھی چیز پر اس کو محمول کریں کون فرماتے ہیں یہ ابن اب القیروانین ایسے ہی ابن بتا یہ بھی بہت بڑے امام گزرے ہیں انہوں نے صحابے کرام کے فضائل کو مناقع کو بیان کیا اس کے بعد فرماتے ہیں نقوف اما شجر بین صحابہ آج جو ہم نے اصول پڑھا نا کہ صحابہ کے درمیان جو مشادرات ہوئے جو جھڑپ ہوئی یا جنگ ہوئی اس کے بارے میں سکوت اور خاموشی اختیار کرنا میں نے کہا کہ اس پر تمام مسلمانوں کے اتفاق عجما ہے اسی کو ثابت کرنے کے لیے میں اقبال بیان کر رہا ہوں لوگوں کے سامنے کہ مجدد امام میں طیٰ رحمتہ اللہ نے بیان کیا تو یہ بات ہر ایک نے بیان کی ہے جو بھی صحیح عقیدے صحیح مناج ہے جو بھی اہل سنت میں سے سب نے بات بیان کی ہے جس نے بھی کوئی کتاب لکھی ہے یا جب بھی کوئی امام کوئی عالم درس دیا یا دیتا آج کے دور میں صحیح راستے پر آئے سلم کے راستے پر صحابہ کے راستے پر اس بات کو ضرور بیان کرتا ہے کہ اپنی زبان کو خاموش رکھنا ہے جو کچھ اختلافات ہوئے اس کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنا غلط ہے یہ اس میں کوئی چھپانے والی بات ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہم اپنی زبان کو خاموش رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اپنی زبان سے بری باتیں کر کے اپنی زبانوں کو داغدار بناؤ اپنی زبان کو جو ہے بے لگام کرو جو کرنا جو کرو لیکن ہم اپنی زبان پر کنٹرول کرتے ہیں خاموش رہتے ہیں اور ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں یہ تمام سلب صارین کا اس پر اجماع اتفاق ہے تو وہی فرماتا ہے کہ نقوف و اماشد الربین ہم خاموش رہتے ہیں جو کچھ صحابہ کے درمیان جھڑپیں ہوئی فقت شہید المشاہد ماحو یہ صحابہ تو ایسے ہیں کہ مانبی کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی انہوں نے تمام جنگوں میں شرکت کی وہ سب کنا سب اور لوگوں سے سبقت لے گئے فضیلت کے اندر ایمان لانے میں سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ فقط غفر اللہ علم اللہ ان کو معاف کر دیا ہے وہ امر قابل استقبار اللہ نے تم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سن کے لیے مفرت طلب کرو وہ تقرب علیہ محبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان سے محبت کر کے میرا تقرب حاصل کرو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کہ اگر مجھے تقرب چاہے ہو میری قربت چاہتے ہو میرے قریب آنا چاہتے ہو میری رضا چاہتے ہو میری رحمت چاہے ہو صاب کرام سے محبت کرو یہ حکم دیا اللہ رب العامن نے کہ ان سے محبت کر کے میرا تقرب میری قربت حاصل کرو وہ فرد ازا علیہ علیہ نبی یہی اور اس چیز کو اللہ رب العامن کی زبان پر فرض کر دیا ہے وہ علوما سیک ان میں ہوں وہ نہم سیخ یا سیوخ اور یہ کہ اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ لوگ کیا کرنے والے ہیں اور یہ کہ لوگ آپس میں قطع کریں گے آپس میں جھڑپیں کریں گے یہ بھی اللہ کو معلوم تھا اس کے باوجود اللّہ رب الامی نے فرمایا کہ ان سے محبت کرو گے تو میری قربت حاصل ہوگی وہ انما فدل الر الخلق اور دنیا کی تمام مخلوقات پر ان کو فضیلت دی گئی ہے بیاہ کے علاوہ تمام مخلوقات پر لین الخطا الحمد قد ان اس لیے کہ غلطی اور جان بوجھ کر کو بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے اللہ نے بتانا کے بارے میں ہم نے سب کو معاف کر دیا الہ غزر کے بارے میں فرمایا انہوں نے شرکت کی صلح ادیبیہ کے بارے میں جو انہوں نے شرکت کی فتح مکہ کے بعد جو, جو ایمان اللہ نے کیا ہے وہ کل اللہ علیہ سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تو اللہ نے معاف کر دیا جان بوجھ کر کے اگر کیا تو بھی اور خطا اور بھول سکے ہوا تو بھی اللہ نے سب اس کو معاف کر دیا ان کے تعلق سے کیونکہ اللہ نے بیان کر دیا سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ رب اللہ کہ وہ سب چیز اللہ ان کی معاف کر دیا ہفتے ہاتھی بن نبی بلطار رضی اللہ عنہ جب امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس کو کسی کو نہیں بتایا کہ ہم مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں سوائے چند صاحبہ جو بڑے قریب تھے ہاتھ ہی ابی نہیں بل... ابھی بلتا رہے اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم پڑ گیا کسی طریقے سے تو انہوں نے ایک لونڈی کو مکہ والوں کو خبر دینے کے لیے بھیج دیا کہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں مکہ پر جو ہے مکہ کو فتح کرنے والے ہیں انہوں نے خبر بھیجی وہاں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب نے وہی کے ذریعے سے بتا دیا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اللّہ ابرّم نے آپ کو بتا دیا ہمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضر اللہ تعالی عن کو اور دو اور صاحبہ کو جس خاتون کو جس لوڈی کو دے کر کے بھیجا تھا انہوں نے اس کا پورا ہولیہ بیان کیا اور کہا کہ وہ خط کہاں رکھی ہے جو لکھ کے دیا انہوں نے اپنے جوڑے کے اندر چھپا کر کے رکھی ہے اور فلاں جگہ تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے گی ارودا خا کی جگہ ہے مکہ کے قریب کہا وہاں تمہاری ان سے ملاقات ہوگی یہ لوگ گئے یہاں سے اس جگہ پہنچے اور جا کے اس سے ملاقات اس کو دیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے سورسر نے کہا یہ تو بات جھوٹی ہو نہیں سکتی ہے اس نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو صاحب کے نے سختی سے بات کیا کہا کہ تم نکالتے ہو یا تمہیں تمہارے کپڑے اتارے جائیں اس نے فوراً اپنا خط نکال کر کے دے دیا واپس آئے خط لے کر کے یز اللہ تعالیٰ ہست عمر بیٹھے ہوئے ہیں خالد منی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے شاہ بیٹھے ہوئے ہیں ہنستے ہاتھی بھی نگرتا کو بلایا گیا کیا آپ نے انہوں نے کہا کہ اللہ کے اور جب یہ بات معلوم ہوئی تو ہستے خالد الرحد نے کہا کہ اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہستے رضی اللہ عنہ نے کہ آپ مجھے حکم دیں میں ان کی گردن مار دی تو منافق ہو گیا ہے ہمارے بی نے فرمایا کہ نہیں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ حبران کے گناہ کو معاف کر دیا ہے یہ عزب بدر میں شرکت کرنے والے صحابی ہیں یہ بدری ہیں اللہ نے فرمایا خط غفر تو لقم اے ملوما فقط غفر تو تم جو کچھ بھی کرو ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہمارے بی پوچھا ایسا کیوں کیا آپ نے نے کہا کہ اللہ قسل صلی اللہ علیہ وسلم میرا بڑا خاندان نہیں تھا چھوٹے ہم لوگ تھے ہمارا وہاں کوئی مددگار نہیں تھا ابھی ہمارے خاندان کے بہت سارے لوگ وہاں پڑے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ جب آپ جائیں گے تو کم سے کم جو قریش کے لوگ ہیں ان کو ہمارے خاندان کی کچھ مدد مل جائے کہ ہم نے ان کو بتا دیا تاکہ ان کو بھی کچھ تعاون اور کچھ سپورٹ مل جائے یہ سارے میرا مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا تو ہمارے بھی ان حضمت کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا یہ بدری صاحبی ہیں ان سے ہو گئی غلطی ہے. وہ معصوم نہیں تھے یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی اللہ کے انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے لیکن انہوں نے اس بنیاد پر نہیں کیا طلعہ ارتداد کی بنیاد پر یا دین سے یا نبی سے نفرت کی بنیاد پر نہیں ان کا مقصد یہ سلئے تھا کہ بھئی چھوٹا سا خاندان ہے تو بڑا خاندان اپنی حفاظت کر لیں گے لوگ اپنے جانوں کو بچا لیں گے لیکن ہمارے خاندان کے لوگوں کیا ہوگا تو اس لیے میں نے یہ لکھ کر کے دیا تاکہ ہمارے جو لوگ وہاں پر ہیں بیٹے یا بھائی یا بہن جو بھی ہیں تاکہ ان کی جب بھی جان کی حفاظت ہو جائے یہ میرا سے مقصد اور کوئی مقصد نہیں تھا ہمارے بھی نے کہا کہ ان کو کہا کہ اللہ ان کے معاف کر دیا تو اس طریقے سے ان سے اگر کوئی غلطی بھی ہوئی تو اللہ ان کو معاف کر دیا اللہ اللہ قرآن کے بیان کیا وہی بات بیان کر رہے ہیں ابن بتار رحمتہ اللہ علیہ کہ ان کے غلطی اور ان کا آمدن وہ بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے وہک اللہ شجر ابین مخور اور جو کچھ بھی ان کے درمیان اختلاف ہوا جھڑپیں ہوئی سب کے سب مخفور ہے سب کے سب معاف کر دیا اللہ رم اللہ نے یہ بہت اہم اصول ہے اس لیے ہم ان اختلافات کو جنگوں کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتے ہیں تاریخی طور پر اپنے مدرسوں پڑھاتے ہیں بچوں کو کہ تاریخی طور پر کوئی چیز معلوم رہے تاکہ اگر کوئی بات میں اعتراض کرے تو کم سے کم جواب دے سکو ورنہ اس کی تفصیل میں عوام لوگ کے سامنے لوگوں کے سامنے اس کو نہیں بیان کیا جاتا لیکن تاریخ کے طور پر اس چیز کو پڑھتے ہیں اور اس کو مدرسہ بتایا جاتا ہے کیونکہ یہ چیز ہی نا, ہی نہیں ہے کہ اسے منبر کو بیان کیا جائے یا اس کے بارے میں درس رکھا جائے اس کے بارے میں لوگوں کو بیان کیا جائے ایسا نہیں اور اگر کوئی بیان کرے تو اس کو صحیح بات بیان کرنا چاہیے حق اور عدل الصاف اور کے دائرے میں صاحب کرام کا جو فضل اس مقام کو رکھتے ہوئے نہ کسی کو ظالم قرار دے نہ کسی کو کچھ قرار دے سب کے فضل کو رکھتے ہوئے کہ بھائی ان سے اشتیاط ہو گیا چیز ہم کی بنا پر غلطی ہوگی اللہ تعالی اس پر وجہ دینے والا تو یہ بہت اہم اصول ہے کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ جھڑپیں ہوئیں یا جو کچھ اختلاف ہوا ان کے بارے میں ہم اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں سکوت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضبع کے اللہ ابراہین ہمیں صحابہ کلام کے تعلق اصول پر قائم رکھے اور اللہ ابراہین کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ تعالیٰ عام کو توفیق دے ان کے اخلاق ان کے عقیدے ان کے منحص تمام چیزوں کو پرانے کی اور قیامت اللّہ ابراہن ہمیں ان کی رفاقت ان کی صحبت نصیف اور ممین اور صحابرہ محمد والا علیہ و صابین نزاک